سراپا جو کرم شہنشاہ شاہ شافع شاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد وبارک وسلم الحمدللہ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ علم کی کہکشاں لیے حاضر ہیں علم دین کی فضیلت کے کیا کہنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نما باحث معالما میں معلم بنا کر یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی سے علم دین کی فضیلت اور اہمیت کے واضح ہوتی ہے ایک اور جگہ پر میرے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم کل مسلم و مسلم کہ علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے لازم و ضروری ہے اللہ یہی علم کی لیے آج حاضر ہوئے ہیں اور رات میں علم دین حاصل کرنا اللہ حق پر کہ کسی نے علم دین کا ایک باب رات میں پڑھا یا پڑھایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ساری رات عبادت سے بڑھ کر یہ سمجھے کہ سواب فرماتا ہے الحمدللہ ہمارے مفتی شفیق صاحب اس سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں تو آئیے آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی زبردست ہے کہ حج کے بعد قافلے کے قافلے <متحد> یہ مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہے اور حاضری مدینہ کے آداب سیکھنا شہر مدینہ کے بارے میں پتا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے کس نے کیا خوب کہا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ اور میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا تمہارے انجمن میں ہیں سبھی سنجیدہ سنجیدہ شکر <متحد> اللہ اب <حبار> کس نے کیا خوب کہا کہ مدینہ کی یادیں مدینے کی باتیں سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے تو آج سلسلے میں ہمارا موضوع ہے یہ مدینہ کے آداب شہر مدینہ کے فضائد اس عنوان کے تحت آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہوگا مفتی صاحب ماشاءاللہ حج بیت اللہ یہ اختتام پذیر ہوا اور یہاں پہ بھی قربانیوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا اور اب حجاج کے قافلے در قافلے یہ مدینہ طیبہ کی طرف رواں دماں ہے تو سب سے پہلے تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کہ شہر شہر مدینہ وہ عظیم شہر کہ جس کے اللہ اکبر ہر ترستی ہے اور کوئی ایسا شہر نہیں دنیا میں کہ جس کے بارے میں اتنے قصیدے لکھے گئے کہ جتنے مدینہ کے بارے میں لکھے گئے تو کیا فرماتے ہیں اس عظیم الشان شہر کی کیا فضائل ہے الرحیم مدینہ منورہ یہ وہ مبارک شہر ہے سوہن اور ایسا بابرکت اور عظمتوں والا شہر ہے سوہن کہ جس جگہ کو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے پھر نہ صرف ایک معذ رہائش اور سکونت کی نسبت بلکہ آپ آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ انور روزہ منور آپ کا بھی وہاں پر اور یہ ایسی نسبت کہ اس شاخ قیامت تک اس کی وہاں جانے کی وہاں حاضری دینے کی تڑپ اور سعادتوں کی دعائیں مانگتے رہیں گے انشاءاللہ یعنی ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے اس پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی حاضری کے لیے جے صاحب وسلم کے مدینہ منورہ آپ نے صحیح فرمایا کہ کسی شہر کے اتنے قصیدے نہیں ہیں کسی شہر کے نہیں عاشق ایسے ہیں جنہوں نے مدینے کی گلیوں کے قصیدے لکھے مدینے بات کی محبت پہ قصیدے لکھے بات جنہوں نے مدینے کے اشیا پہ قصیدے لکھے یعنی ہر ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ کیونکہ پیارے محبوب اس شہر میں مکرمہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ کو حکم ہوا تو نکلے تو پھر آپ کعبہ شریف کی طرف رک کر کے آپ نے چند کلمات کہے اللہ اور وہ ان کلمات میں سے کہ اللہ مجھے یہ بڑا محبوب شہر ہے اور یہ گھر تیرا یہاں رہنا بڑا محبوب ہے پسندیدہ اگر یہاں کے لوگ ظلم نہ کرتے پریشان نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ جاتا, نہ جاتا پھر آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں کہ اب مجھے اس شہر کی طرف پھیر دے کہ جو تیرے نزدیک محبوب ہے سبحان اللہ سبحان جو تجھے پسند ہے کیا بات تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ گئے ہیں اور حضور, حضور کو ہجرت کا وہاں حکم مدینہ شیف جی جانا جی جی اور پھر اس وقت فتح اے مکہ سے پہلے اب مسلمانوں کا مکے میں رہنا یہ منع ہو گیا اللہ حکم کہ اب ہجرت کا فریضہ ہے ہجرت صحیح ہو چکی صحیح فتح مکہ کے بعد دونوں جگہوں پر رہش پذیر ہو سکتے ہیں جو مکے میں رہے مکے میں جو مدینے میں مدینے, مدینے لیکن یہ وہ لمحات وہ گھڑیاں تھیں یہ وہ ایام اور وہ دن تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں نہیں رہے مکے میں تو اب دوسروں کو بھی رہنا منع ہو گیا اللہ حب اللہ حب اس طرف جائیں جدر میرا محبوب کیا سبحان ہے سبحان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے وہ مدینہ جو حضور سے پہلے جس کو یسرف کہا جائے پھر اس کی ممانت آ گئی جس کو پریشانیوں کی جگہ کہا جاتا تھا لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسے ہی قدمین شریفین اس شہر مدینہ کے اندر لگتے ہیں قربان جائیں اس کی آب و ہوا اور اس کی خاک بھی شفا بن جاتی سبحان اللہ، سبحان ہے۔ اللہ، سبحان حضور علیہ السلط و السلام کی حدیث سے مبارک ہے کہ جس میں غبار المدینہ تھی مدینہ کا غبار مدینے کی مٹی خاک اس کو شفا فرمایا گیا اللہ حب، اللہ حب پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور وہ دعا کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ مکہ کے اندر تو نے برکت کو نازل کیا تیرے پیارے خلیل نے ابراہیم نے دعا مانگی مکے کے لیے اے اللہ میں تیرا حبیب تجھ سے مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں اور کتنی برکت جتنی برکت اہل مکہ کو عطا فرمائی ہے اور جتنی برکتیں تیری نازل مکہ کے اندر ہوئی ہیں اے اللہ مدینے میں اس سے دگنی برکتوں کو نازل فرمائی مدینہ منورہ کی یہ شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے یہ دعائیں فرمائی صحابہ کرام جب پھل نیا آتا تو حضور کو پیش کرتے جی یا رسول اللہ یہ پھل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دعا مانگتے یا اللہ ان کے مد میں ان کے سا میں پیمانے جو خاص جس سے پھلوں وغیرہ کو پیمائش کے تولتے اور ان کا وزن دیکھتے اللہ ان میں ان کی برکتیں عطا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھلوں کی برکتیں کی دعا کر رکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہنے والوں کے لیے آپ کیا کیا بشارتیں عطا فرما رکھے ہیں آک علیہ السلام کو اتنی محبت اس شہر مدینہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے سفر میں جب واپسی آتے ایک میں یہ کہ اپنی سواری کو تیز فرماتے کہ میں جلد مدینہ میں داخل ہو جاؤں اور یہ بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک جاتا خوشی سے ایسا چمک جاتا جب آپ مدینے کے قریب ہو جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے ہی بڑا پیار اس شہر سے بڑی محبت اور یہی حضور صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس شہر کی نسبت ہونے کی وجہ سے آج دنیا بھر میں اس شہر مدینہ کے قصیدے پڑے جاتے ہیں دنیا بھر میں اس, اس شاخ وہ تڑپ لیے ہوئے ہیں تمنا لیے ہوئے ہیں کہ کاش مدینہ کی گلیوں کی زیارت ہو حضور کے روزے کی حاضری مل جائے مسجد نبی شریف کی حاضری مل جائے مدینہ پاک کی یعنی اور کیسے کیسے لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب بھی ان کے ایسے بنتے ہیں بنت بعض مل ایسے مل یعنی آپ دیکھیں غریب لوگ بالکل فقیر صحیح غریب فقیر آدمی مسکین آدمی بعض اوقات ایسی کیفیات میں کہ جن کے گھر کے گزر بسر وہ نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی دیکھیں یعنی عام طور پہ جو غریب ہے مالی طور پر جو متوسط یا بالکل غریب ہے اس کے ذہن و دماغ میں کسی اور ملک میں جانے کی ہی نہیں ہوتی فرحب فرحب وہ نہیں کہتا کہ میں کینیڈا چلا جاؤں میں فلاں جگہ چلا جاؤں میں فلاں ملک میں چلا جاؤں اس کے دماغ میں ذہن میں کبھی یہ بات ہی نہیں آئی لیکن غریب سے غریب مسلمان یہ ضرور سوچتا ہے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ میں مدینہ, مدینہ, مدینہ جا. کیا بات ہے مدینہ, مدینہ منبرہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واقع ہی کہ جو یہ آپ کا تعلق ہے آپ کی نسبت ہے صحیح اس نسبت نے شہر کو علماء اکرام نے سو سے زائد نام لکھے ہیں مدینہ یعنی تابہ ہے طیبہ ہے سید البلدان کہا گیا اس کو شہروں کا سردار ہے یہ شہروں کا سردار اس کو فرمایا گیا اس کے مختلف نام بیان کیے گئے مدینہ منورہ کے باقاعدہ فضائل کے اوپر الگ الگ سے جو ہے وہ علما اکرام نے اس کی کتابوں کتاب کو دیا اور اس کے فضائل اور مناقب لکھیں اور واقعی مدینے سے محبت اور پیار کرنا چاہیے بے شک, بے شک. بلکہ مدد چینل کے ناظرین کو میں بات عرض کرتا چلوں کہ خاص طور پر جزام ایک بیماری ہے یعنی جس کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجام کہ یہ مدینے کا غبار جو ہے یہ جزام جیسی بیماری کے لیے بھی شفا ہے اور جیسا کہ صاحب نے ارشاد فرمایا وہاں برکت کے حوالے سے تو صاحب وہاں پر یہ دیکھا ہے میرا اپنا بھی یہ تجربہ رہا کہ کھانا کھانے سے قبل بعض اوقات ہم روٹی لیتے تو بھائی کتنے ہیں گھر کے اندر افراد تو بھائی ٹھیک ہے چلے تین چار افراد ہیں صحیح ہے تو چلے چار آدمی دو روٹی تو کھائیں گے نا دو روٹی تو کھائیں گے یاد یہ تو چلو زیادہ چاہیے ہوں گی تین روٹی ہیں دو پتہ نہیں پوری ہوگی پھر لینے جانا پڑے گا آپ یقین کریں کہ جتنی روٹیاں لیں تو کھا رہے ہیں یعنی نو ڈاؤٹ پیٹ بھر کے کھایا ماشاءاللہ ماشاء اللہ وہ ہے کہ وہ روٹیاں بچ جاتی ہیں اس میں برکت ہی برکت ہے تھوڑے سے سلم میں بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں جی بالکل ماشاءاللہ یہ حدیث پاک بھی اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صاحب آئے جی حضرت عمر رضی اللہ کیا جب آئے تو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر کچھ مہنگا ہو چکا ہے نرخص کا پریشانی ہوگئی کچھ نا تو آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس برو با اب شروع فرمایا صبر بھی کرو اور صبر کرو تم خوش ہو جاؤ گے کیا بات ہے میرے ساد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے سا اور مد میں برکت میں نے تمہارے لیے مد اور سا میں برکت کو ڈال دیا اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس میں میں نے برکت کو ڈال دیا ہے اور کیا ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ کھاؤ تمہارے ایک کا کھانا دو کو کافی ہوگا بالکل صحیح فرمایا ایک کا کھانا دو کو کافی ہوگا اور دو کا کھانا جو ہے وہ چار کو کافی ہو جائے گا یا پانچ کو کافی ہو جائے جی گا یہ دیکھی ہوئی بات تھی یعنی اس طریقے فرمایا تمہارے کھانے کے اندر اتنی تمہارے اس تحمام میں اتنی برکت ہو جائے گی تم کھاؤ صبر کے ساتھ رہو خوشیاں پاؤ گے تو تمہارے اس کے اندر جو ہے وہ برکت کو ڈال دیا گیا ہے پھر میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کی تکلیف اور سختی پر صبر کرے میں روزی قیامت اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا سبحان اللہ، سبحان بعض اوقات کچھ بظاہر تکلیف آتی, آتی ہے کچھ مرض آ گیا جی بیماری ہوگی جی کچھ اور عرض ایسا پیش آ گیا صحیح کوئی صحیح اور کسی طرح کی بھی تکلیف آ گئی بالکل تو مدینہ منورہ کے اندر بطور خاص یعنی مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو جہاں پہ میں ان ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا جن کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے مکے میں جاتے ہیں مدینہ, مدینہ پہ... تو م... یہ سفر حج ہو ظہر رہ ہے اس میں بہت سی بازوقات تکالیف بھی آ جاتی ہیں سامنے پہ... لاکھوں لاکھ لوگ ایک ہی وقت ایک ہی سم جا رہے ہیں اور ارکانوں با... کو ادا کر رہے ہیں مناسی کو ادا کر رہے ہیں اور اوقات وہی ہیں اب آٹھ ہے پھر نو کو عرفات جا رہے ہیں پھر رات کو اسی وقت جو ہے گروپ کے بعد ان کو مزدلفہ آنا ہے پھر صبح رمی جمرات پہ جانا ہے تو زہر لاکھوں لاکھ لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اذیت پریشانی کا بھی سبب جو ہے وہ اس طرح کا جائے یا واپس آنے کے بعد مدینہ منورہ یا حج کے سفر میں ایسی مشکلات کو وہ لوگوں کے سامنے یوں بیان نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں دل ہی خوف کا جائیں جوڑی نہیں بڑا ڈر جائیں جی وہ کہیں کہ بھائی یہ تو ڈرا رہے ہیں یہ میں بہت مشکل سے بچ گئے ہم نے یہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا مرتے مرتے وجہ جو بھی آپ کہہ لیں جب بال بھر کوئی بیماری آ ہے تو صبر کرنا ہے حج کے وقت معاملے میں بھی اسی طرح مدینہ منورہ میں کتنی پیاری بشارت ہے جو صبر کرے گا مدینے کے اندر اگر اس پہ کوئی سختی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں اس پر کوئی آزمائش آئیے اس پر صبر کریں اور صبر کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے گواہ بھی ہوں گے قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی فرمائے گی تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے سے ہی یہ بشارتیں عطا فرما دیں اور بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ ظاہری طور پر ان کو یہ یہ معاملہ بھی سامنا ہو سکے تو اس پر صبر کرنا چاہیے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی اور بتایا کہ وہاں کے ساں اور مت کے اندر برکت رکھی گئی کہ جس طرح یہ سمجھے کہ آج کل کلوگرام ہوتے ہیں پاؤنڈز ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ پیمانے ہیں اس طریقے سے یہ یہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آ, یہ پھل فروٹ دیگر چیزیں یہ نہ پی جاتی تھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بک ہے کہ یعنی ہمارے لیے ہمارے ساکھ کے اندر برکت فرما ہمارے لیے ہمارے مد کے اندر برکت عطا فرما اور واقعی ہر ظاہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسے وہاں پر کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اچھا منصب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں خاص طور پر جو سمجھیے کہ خلائق اور ایک طریقے سے جہاں پہ اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے اس حوالے سے سرکار علیہ السلاح اسلام کا مبارک روزہ ہے تو حضور علیہ السلام کی خاص طور پر یعنی ایک مدینہ منورہ کے اپنے فضائل بیان کی خاص روزہ انور کے معذ شریف کے مسجد نبوی کے خاص فضائل اگر شاد فرما جی اصل مقصود تو مدینہ منورہ اس کے فضائل بیان کرنے کا کہ اس شہر کو یہ اتنے فضائل مناقب حاصل ہوئے تو کس وجہ سے سبحان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ بالکل صحیح اور اب وہاں سفر کرنا ہے وہاں جانا بھی ہے جی تو یہ خاص عزم لیے ہوئے کہ میں بارغیر رسالت میں حاضری دے رہا, دے رہا, ہوں, دے رہا صحیح ہوں صحیح حضور بھر بھر کے روزے پر میں حاضری دے رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالی علیہ و وسلم کے روزہ انور پر حاضری دینا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کن نیتوں کے ساتھ کن ارادوں کے ساتھ اور کن عزائم کے ساتھ ہمیں وہاں حاضری دینی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہوں ایک مجرم کی طرح ایک گناہگار کی طرح اور واقعی مجرم کی ہی طرح اور ہم اس اعتبار سے بالکل ہر آدمی اس اعتبار سے کون یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بالکل گناہوں سے پاک صاف ہر اعتبار سے ہوں امبیا معصوم ہیں ان فرشتے معصوم گئے تو جو بھی بڑے بڑے بزرگ آتے اور کس طرح آتے ہیں؟ اپنے آپ کو مجرم تصور کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگار تصور کر کے وہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے بزرگ ہمیں سکھا کے گئے کہ کس طریقے سے یہاں حاضر ہونا ہے اور اللہ کیا امیدیں لے کر یہاں حاضر ہونا ہے وہ قرآن ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں جا او کا اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں وہ آ کر کیا کریں اللہ سے معافی مانگے کیا بات, بات؟ وسطی غفارا صحیح اور رسول ان کے لیے سفارش فرما دیں ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں ان کے لیے سفارش کر دیں کیا انعام ملے گا لوجد اللہ طبابر رحیمہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے سبان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ طباب ہے توبہ قبول کرنے والا ہے بے شک, بے شک وہ رحیم بھی ہے وہ رحمان بھی ہے سبان لیکن اللہ. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو کیا ارشاد فرما دیا ہے کہ جو جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ ہو جائے نافرمانیاں ہو جائیں اے محبوب آپ کے پاس آئیں آپ ان کے لیے سفارش کریں کیا بات معافی تو اللہ سے ہی مانگنی اور اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے استغفار اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ ہی استغفار کو قبول فرمانے والا ہے توبہ اللہ ہی قبول فرمانے والا ہے لیکن فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں کتنی بڑی یہ بشارت ہے اس کے اندر اس نیت کے ساتھ عزم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جانا گئے کہ حضور ہماری سفارش کریں گے حضور ہماری اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے شفاعت فرمائیں گے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں گے اتفار فرمائیں گے اور اللہ کی رحمتیں ضرور ہم پر برسیں گی اور ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور یہ آئے مبارکہ یہ بطور خاص کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے حیات طیبہ کے ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ خاص نہ تھی نبی کریم علیہ السلام کا بھی وشال جب ہوا بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک آرابی شخص نے آ کر بارگہ رسالت میں آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام کے قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اس مٹی کو اٹھا کر اس خاک کو اپنے سر میں ڈالتے ہوئے یہ دعا مانگی اور حضور کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں پڑھایا ہم نے پڑھا آپ نے سکھایا ہم نے سیکھا ہے اور اسی قرآن میں یہ موجود گئے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو محبوب آپ, آپ, آپ کے پاس آ جائیں میں نے اس پہ عمل کر لیا میں آپ کے پاس آ جاؤں میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لی اللہ, اللہ اکبر قبر انور سے آواز آتی ہے کہ آر جا اللہ نے تیری مفرت سبحان اللہ،, سبحان اللہ, اللہ, اللہ نے تیری مفرت ان ارادوں کے ساتھ اس روایت اس کو بیان کیا جا رہا ہے فوجن اس کو بیان فرما رہے علما آج تک اس کو لکھتے ہوئے آ رہے گئے تو یعنی یہ صدیوں سے یہ عقیدہ ہے صحابہ اکرام علی مردوان سے لے کر ابھی تک گئے اور علما حق اس کو بیان کرتے ہوئے اور ہمارا یہ ایمان ہے عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور اپنے مزار شریف میں آپ حیات ہیں اور حیات بھی کیسے ملازہ فرما رہے ہیں اور وہ کیسی حیات ہیں کہ پوری کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملازہ فرما رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب یہ یہ جو حیات جو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے حاضر و ناظر اور حیات نبی یہ عقیدے دونوں جی. حاضر ناظر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر جگہ پر ہر ہر مجلس میں اپنے مبارک جسم کے ساتھ تشریف فرمائے ایسا عقیدہ نہیں ٹھیک ہے بہت سے سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے سے یہ سوال کر کے وہ جو ہےشان کر دیا جاتا ہے وہ اور وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارا اصل اس بارے میں عقیدہ یہ ہے اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ آکر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرما ہے تو ہم حیات ہیں اور کائنات کو ملازہ فرما ہیں کس طرح جس طرح ہتھیلی کو آدمی آرام سے پوری ہتھیلی کو دیکھنے تو پوری کائنات کو ملازہ فرما ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کے حکم سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے جسم مبارک کے ساتھ بھی وہاں جا سکتے ہیں یہ بارد ہمارا گد ہے یعنی مزار پور انوار, مزار انوار میں آپ ہیں ملازہ فرمارے اور حیات سبحان گئے فی قبور یوسل انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اشاد فرمایا رئی تو موسا یوسلی قبر ہی قائمہ موس علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا, پاس سے گزرا میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز موسیٰ موسیٰ موسیٰ موسیٰ رہے ہیں اللہ علی اللہ جساد المبیا اللہ, اللہ, اللہ نے زمین پر اس چیز کو حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ گا ہے, اللہ ہے اللہ تو یعنی ہم اس بارے میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک صحیح سلامت اسی طرح اور آپ کی حیات آپ کی حیات بھی اور آپ ملازم بھی فرما رکھیں گے اور یہ آیت مبارکہ ہمیں درس دے رہی ہے جائیے جا جا اور وہاں جا کر مانگیے کیا بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سب سے بڑی یہ نیت اور عزم لیتے ہوئے کہ میں مجرم کی طرح بارگہ رسالت میں حاضر ہو چکا ہوں معافی اللہ سے مانگیں گے استغفار اللہ کی بارگاہ میں ہوگی توبائیں اللہ ہی قبول فرمانے والا سبر ہے سبر لیکن حضور وسیلہ ہمارے بن جائیں گے کیا بہزور کے کی بارگاہ میں جب اس ارادے کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا فراکہ احمد امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ناتیہ دیوان حدايه کے بخشش میں بڑے زبردست کلام میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے نع کے اندر آپ کا ایک شعر کچھ اس طرح ہے کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ یعنی شفیع روز جزاکہ کہیں اس طرح بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں حاضر ہو کہ جیسے ایک مجرم اور گدا یہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ حاضر ہوں در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیے تو جب سرکار علیہ السلّہ السلام کے بارگاہ میں حاضری ہو تو آج کل ایک تو یہ موبائل کا بڑا دور دورہ ہے اور یوں سمجھئے کہ اب وہاں پر بھی یعنی روزانور کے پاس بھی لوگ او لے کے سیلفیاں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور پیٹ دے رہے ہیں جالیوں کو سنہری جالیوں کو باہر نکل کر تصویریں بنا رہے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے یادگار کے طور پر یہ بنانا اس کے بارے میں بھی فرما دیں اور یہ کہ مترکن ذوق کس طرح رکھنا چاہیے ہمیں وہ میں دیکھیے میں نے جو عرض کیا کہ آدمی جب مجرم بن کر وہاں حاضر ہوگا صحیح اور اپنے گناہوں پہ نظر رکھتے ہوئے ان کو حضر یعنی حاضر دماغی سے سوچتا ہوا اور پھر حضور کی شفاعت پر بھی نظر رکھے کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک ہیں کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ منظارہ قبری وجبت جب لہو شفا میری قبر کی بھی زیارت کی اس کے لیے شفاعت ہے شفاعت لازم شفاعت دوسری حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حجہ فضارا قبری باد موتی میرے وشال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی اور حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی کمن نا کمن زارنی فی حیات اللہ تو وہ ایسا جیسے مجھے دیکھا اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام فرما جیسے مجھے میری حیات میں دیکھا وہ ویسے ہی اس نے دیکھا جس نے میری قبر کی آ کر مزار کی زیارت کی بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگنی ہے سوہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں یعنی مسجد نبی میں جانا علماء نے لکھا ہے جے <متحد> اگر ذوق اور عشق آپ کی اجازت دے رہا ہو تو آپ پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیجئے سبحان اللہ اور شکرانے کے لیے بھی دو نفل پڑھ لیجئے <متحد> لیکن اگر ذوق میں یہ ہے کہ حاضری دے رہے ہیں پہلے نوافل بھی پڑھ پڑھتے پڑھیں رہے ان شاء تو ٹھیک ہے حاضری دیجئے اب بڑے ہی احترام ادب کے ساتھ رسالت میں حاضر حاضری دینی ہے صحیح اور وہ جو پہلی حاضری آپ کی کوشش کریں ہر ہر حاضری ہی ایسی ہو لیکن ایک کیفیت ہی اس کی کچھ ایسی ہونی چاہیے ایک یکسوئی والا انداز اور ہر وہ کام کے جو آدمی کو غفلت میں ڈالنے والا چاہے موبائل ہو چاہے کوئی اور ہو چاہے ایسی آپ کی گیدرنگ ہے کہ جس سے آپ غفلت میں آ جائیں گے آپ بلد کسی بلد اور کام میں مشغول ہو جائیں گے صحیح تو باتوں میں مشغول ہو جائیں گے اور وہ باتیں بھی ایسی کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے لا یعنی باتیں اگر بلد کسی بلد عالم دین کے ساتھ ہوں اور باقی وہاں کے آداب سیکھتے سیکھتے آدمی جا رہا ہو اور ذہن نصیب کے امیر لسنت کے ساتھ ہماری حاضری ہو امین امین اور امیر السنت کے ساتھ ہم وہاں پہ حاضری دیں تو یہ بزرگوں کے ساتھ جانا اور اس طرح کے تو وہ تو حاضری ہی ان کے ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ایک بادب حاضری بن جاتی ہے وہ آداب, آداب کا خیال اور ملازہ رکھتے ہوئے سب کو اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرواتے ہیں لیکن عام جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے وہ کچھ یوں نہیں ہوتی ہے صرف کوشش کریں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اکیلے یعنی یوں حاضری آپ دیں وہاں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر پہنچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام پیش کریں مختلف القابات کے ساتھ آپ سلام پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کریں حالانکہ یہ وہ وقت علماء علما ہیں کہ اب یہاں پر آ کر آپ پیٹ بھی اپنی قبلے کو کر کے رخ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ طرف ہو اور اس طرف آپ کو اور وہاں آپ شفاعت کا سوال کریں وہاں آپ آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہیں پھر آپ یہاں جب حاضری دینے اور کوشش کریں کہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے جالی مبارکہ اور ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے صحیح کیا یہ کم ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا یہ کم ہے کہ یہاں بلا انہوں نے یعنی اب آپ کہاں پہنچ گئے ہیں کیا یہ کم ہے تو یعنی اتنی بڑی یہ سعادتیں ہیں اب وہاں سے آپ کچھ ہاتھ جو ہے وہ دور کھڑے ہو کر چار ہاتھ دور کھڑے ہو کر آپ مواجہ شریف پر حاضری بھی دیں سلام بھی کریں پھر آگے چلے جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ہیں پھر ان دونوں ہستیوں کو سلام پیش کریں اور درو شریف پڑھتے پڑھتے اب آپ باہر سب جتنا ذوق آپ کا بنے غمبد شریف کے نیچے جا کوشش کریں ہر ہر نماز کے بعد اگر بارغیر رسالت میں یوں حاضری ہوتی رہے باقی رہی آپ کی بات کہ تصویریں بنانا دیکھیں سیلفی اگر کوئی بناتا ہے اور ان چیزوں کا کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے عمومی طور پر آدمی بناتا ہے تصویر تو قبلے کو پیٹ کر کے بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے قبلے شریف کو بنانی تو دائرۂ قبلہ بھی اس کا تو اس کو پیٹ کر کے بنا رہا ہوتا ہے یا گمبر شریف کی طرح تو وہاں روزے میں بالکل ہی وہاں بھی پیٹ کر دیتے ہیں شریف پر بھی آ کر پیٹ کر بناتے ان چیزوں سے بچا جائے ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہہ رہے لیکن آداب کا خیال رکھنا چاہیے تصویر اگر آپ اپنی یادگار کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کس نے بڑا زبردست شعر کہا کہ جیسے جی چاہے جہاں میں گوم پھر جیسے جی چاہے جہاں میں گوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چند یہاں یہ کہ ہم سرکار صلاحت وسلام کی مارگاہ ہے اسلوک و شفا طیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سدائیں ہوں اور گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں اور جب حاضری دیتے نا تو یہ نہیں ضروری کہ اچھے القابات جو ہم جتنی محبت ہو سکے ہم کریں وہاں پر آواز نہیں دیکھی جاتی وہ نا کہ ایک بڑی عورت جو ہے نا وہ بڑا زبردست واقع ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا سلام پیش کر رہی تھی اس کے برابر میں ایک نوجوان عورت آئی اور اس نے خوبصورت انداز کے ساتھ سلام پیش کیا تو اس بڑھیا کا دل تھوڑا سا بیٹھ گیا اس مجمانوں میں کہ یا رسول آپ مجھ جیسے کہ سلام کہاں پر آپ سنیں گے قبول فرمائیں گے یہ کتنے اچھے انداز کے ساتھ سلام یہ پڑھ رہی ہے اللہ اکبر اس پر کرم ہو گیا اور اسے بتا دیا گیا کہ اللہ کے حبیب علی اسلاد والسلام نے تیرا بھی سلام سن لیا ہے اور اسے قبول فرما لیا ہے تو وہاں پر دل دیکھے جاتے ہیں تو بس بڑا یہ ادب کا خیال وہاں پر رکھا جائے وہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس سلسلے کو جو مستقل طور پر اس کے نقیم ہیں اس کے ہوسٹ کرتے ہیں سے قصص السلیمت طاری ان کی ریکارڈڈ کال یہ موجود ہے تو ائیے غالبن ہیں بھی یہ شہر مدینہ شریف میں تو ائیے ان کی کال سنتے ہیں صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سگیع محمد یوسف عطاری کی جانب سے سلسلہ علم کی میں موجود پیارے پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد فوزیل اختاری بھائی اور مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیق اتاری المدنی المفتی صاحب اور تمام عشقہ رسول مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ایم سی آر پی سی آر میں موجود تمام ہی عشقہ رسول کی بارگاہ میں مدینہ طیباقی کی پر کیف پر بہار پر رونق فضاؤں سے سلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع حاجی او آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب اور فضل بھائی جب بندہ حج کر لیتا ہے نا تو اب اگر اس نے مدینے کی حاضری نہیں دی تو اب اس کی بے قراری اور جسے کہیں کہ ایک انتظار ہوتا ہے کہ کب مدینے کی حاضری کی دیٹ آ جائے اور مدینے کی جانب قافلہ روا دوا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جلدی مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائیں اور یقینا مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی پر حاضری کی تمنا کیوں نہ کرے کہ یہاں پر حاضری کے لیے تو فرشتے بھی بے قرار رہتے ہیں بلکہ فرشتوں کو تو اپنی زندگی میں صرف ایک بار حاضری کا موقع ملتا ہے جو کہ ستر ہزار صبح حاضری دیتے ہیں ستر ہزار شام حاضری دیتے ہیں امامش کو محبت سیدی اللہ حضرت لکھتے ہیں نا ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یو بندی ضلع فرخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے اب آپ کا موضوع تو بڑا خوبصورت ہے اور اس موضوع پر کافی کلام کیا جا سکتا ہے لیکن میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جس کے دل میں مدینے کی حاضری کی تمنا ہو اب وہ کون سا ایسا عمل کرے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقتص کی حاضری نصیب ہو سبحان اللہ میں آپ کے اشار میں حضرت کا ایک اور شعر بھی انکلوڈ کروں گا بڑھاؤں گا کہ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بس اور آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے تو وہ اگر سرکار علیہ اللہ کی بارگاہ میں پڑے رہے تو بارگاہ یہ سمجھے کہ دور کرنے والی نہیں ہے بلکہ وہ عمر بھر پڑے رہے تو بھی وہ بارہ نبانے والی ہے سوال کے حوالے سے ان کے سوال کے جواب یہی ہے کہ جب بلاوا آئے اور کئی تو ایسے ہیں ماشاء اللہ بار بار بلاوے بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی طلب لگائے رکھے لگاؤ سچی ہو استقامت کے ساتھ ہو کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جن کو اختیار بھی کرنا چاہیے دیکھیں ایک آدمی جب دنیاوی طور پر کسی مقصد کو پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے تو ان کے لیے کچھ تیاری بھی کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے بات اس سے کہ دیگر سب معاملات اپنے چلا رہے ہوتے ہیں دنیاوی طور پر سارے دیگر بھی معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک لیکن مدینے جانے کی تڑپ تو ہے لیکن اس کی تیاری جس طرح کرنی چاہیے ویسی تیاری میں مشغول نہیں ہوتے ظاہری طور پر بعض اوقات ایسا عارضہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو عمومی طور پہ نہیں اپناتے ہیں صحیح باقی یہ ہے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور ایسے اسباب کا بھی سوال کرتے رہیں اللہ تبارک و بتالا کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں انشاءاللہ اللہ ضرور ایسے اسباب بھی بنے گے اور بلاوا بھی آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے Uh, پکی سچی محبت کی علامت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں سو نماز کی پابندی ہو تلاوت کلام پاک سے لگاؤ ہو درود پاک کی کثرت ہو جب تین چیزیں لے لیجئے کچھ قرآن شریف روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھا جائے اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھا جائے سات نمازیں پنجگانہ کی پابندی ہو اور دعائیں مانگتے رہیں لگاؤ رکھیں انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی انشاءاللہ ضرور ضرور ان شاء اللہ صحیح نے اچھا یہ بتائیے کہ جب مدینہ منورہ میں حاضری ہو جائے جیسے مکے میں حاضری ہوتی ہے تو عمرہ کیا تو طواف بھی کر رہے ہیں صحیح بھی ہوئی ابھی حجاج تو ماشاءاللہ عرفات بھی گئے منا بھی گئے مضلفہ بھی گئے مدینہ منورہ میں کیا عمال اختیار کیے ہیں یہ تو آپ نے کہا مدینہ سے کہ حاضری کے اسباب میں یہ عمل اب وہاں پہنچ گئے اب وہاں کیا کیفیت ہونی چاہیے عمل کی جی ہاں مکہ مکرمہ میں واقعی چند معمولات ایسے جی کہ آدمی کثرت کے سے... ساتھ طباف کرتا رہتا ہے اور کرنے بھی چاہیے جی کہ جو آفاقی آتے ہیں باہر سے آتے ہیں جی تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ نفل سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ طباف کر تواف... م... یہ عبادت ان کو اور کہیں نہیں ملے گی صحیح فرمائے تو... اور یہاں کچھ نہ کچھ عمرے کا لگاؤ ہوتا ہے لیکن مدینہ منورہ کے اندر معمولات کیا رکھے جائیں دیکھیں ایک تو اپنی سعادتوں کی معراج ہے کہ آدمی مدینہ منورہ میں یہاں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ اس کا لازم جز ہے صحیح ٹھیک ہے وہ کسی نے ایک بڑا بڑی خوبصورت بات کہی کہ مکے میں جہد ہے یعنی وہاں پہ کوشش کوشش ہے یہ اور مدینہ میں جو ہے نا وہ سرکار بٹھا کے مہمان نوازی کرتے مہمان نوازی کرتے کھلاتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں اپنے معمولات کو غور بھی کرنا چاہیے جو مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں بات چیتیں وہ جو مشاہدتاں دیکھی ہیں یا جی لوگوں سے سنتے سنتے بعض ایسے ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں فقط کہتے ہیں کہ چلیں نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے لیے گئے اس جی کے بعد ہم جو ہے وہاں وہ پر سلام بھی عرض کر لیا جب جی کیا کرنا ہے صحیح اور اس کے بعد خریداری مارکیٹ تو وہ مدینہ منورہ کے آٹھ دن دس دن تقریباً خریداری میں گزار دیتے صحیح صحیح ہیں صحیح اور یہ ہوتا ہے کہ یہاں چونکہ اور معاملات ہی نہیں ہے جو ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں جی تو بھائی صرف یہی کام تو نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھی بالکل اچھی بات ہے اور پڑھنی بھی ہے اس کے ساتھ سلام بھی عرض کیا تو اب کوشش کریں وہاں جا کر ایسی غفلت میں نہ پڑ جائیں کہ مارکیٹوں کی زینت ہی بنے رہیں صحیح. بازاروں کے اندر ہی رہیں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آدمی ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ اپنا عزم لے کر جائے ایک قرآن پاک مجھے اگر میں وہاں پر آٹھ دن رہتا ہوں کیا بات اور آٹھ دن میں روزانہ اگر میں اتنے پارے پڑھ لوں صحیح اور یہ میں چار پارے کے قریب روزانہ پڑھتا جاؤں گا تو میں آٹھ دن میں قرآن شی پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا بالکل اور ایک سپارہ عمومی طور پر اگر کوئی صحیح طرح پڑھنا جانتا ہے اور اچھی روانگی اس کی تو وہ بیس پچیس منٹ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتا پڑھ لیتا ہے بالکل اتنی دیر میں پڑھ لیتا ہے تو اگر کسی کو زیادہ بھی ٹائم لگتا ہے بل فر ٹائم اس کو پون گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک سپارہ پڑھ سکتا ہے تو ایک اپنا یہ عزم لے کر جائیں کہ میں آٹھ دن میں بارگاہ رسالت میں وہیں جہاں پر حضرت جبریل بھی قرآن کا قرآن دور کرنے آتے تھے بلکہ وہاں جو ستون ہیں ان میں سے ایک استوان جبریل بھی ہے جی بالکل ایک جو ستون ہے کہ جہاں پہ حضرت جبریل امین بارگیر رسالت میں حاضری دے سوان تو وہاں پر آپ آ کر اسلاط و السلام کے قدموں میں حضور اصلاۃ والسلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے آپ وہاں پڑھنے کا شرف حاصل کریں اپنے آپ کو یوں مشغور رکھے اب, اب نماز کے بعد اگر بیٹھیں گے تو یوں ایک گھنٹہ اور آپ کا گویا کہ تلاوت کلام پاک میں اللہ پھر آپ درو شریف کا ایک ہدف لے کر جائیں یعنی یہ معاملات ان کو آپ ایسا شمار میں رکھیں کہ مجھے یہ یہ ہدف پورے کرنے ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے بعد ان کی لسٹیں نکل آتی ہیں کہ کون سا زمان رہ گیا کون سا نہیں رہ گیا بالکل صحیح فرمائیں تو بھائی یہ لسٹیں اپنی بنی ہوئی ہیں اپنی جگہ لیکن کچھ ایسی لسٹیں بھی تو لے کے جائیں کہ میں نے کون کون سے عمل کرنے تھے اور نہیں کر سکا اللہ صحیح فرمائیں یعنی آدمی زندگی میں بڑی تڑپ لے کر وہاں پہنچتا ہے اور اس کے بعد ان لمحات کو اگر ایسے ہی گویا کہ نیکیوں کے اعتبار سے یعنی کہ اپنے نفے میں نقصان کر کے آ جائے صحیح بات تو یہ تو بڑا بہت جو ہے وہ اس کا یعنی گھاٹے میں یہ شخص میں خسارے میں تو یہ اپنے ہاتھ سے کر جائے کہ مجھے یہ کرنا ہے اتنا درست بارگہ رسالت میں پیش کرنا ہے میں نے وہاں پر رہتے ہوئے اتنا قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہے مسجد نبی شریف کے جو ستون ہیں اور ان کے ستونوں کے نام بھی تقریباً جو چھ ستون تو غالباً باہر رہے اور اس, اس میں مختلف جہاں جہاں وقت ملے موقع میسر آئے وہاں وہاں ہر اسٹون کے پاس جا کر نماز کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ دیگر بھی جو ستون ہیں ان میں جا کر نماز پڑھتے رہیں ان کے پاس اپنی یادیں گویا کہ ایک وابستہ کر کے آئے کہ استون کے پاس بھی پڑھی اس ستون کے پاس بھی پڑھی اس, اس, اس ستون کے پاس بھی پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نماز کے بعد منتشر ہو جاتے تھے ستونوں کی طرف جلدی جے کے تشہیر لے کے جاتے تھے اور ستونوں کے بیچ میں یعنی ان کو سترا بنا کر نماز پڑھتے رہی رہی رہی رہی تو اب اپنی یادیں وہاں پہ اس طریقے سے وہ وقت کر کے کہ نماز کے بعد اس ستون کے پاس آپ نے دو رکت چار رکت پڑھی پھر ادھر گئے پھر ادھر جن نمازوں کے بعد نوافل پڑھنے میں ممانت والا معاملہ نہ ہو آپ وہاں پہ جو بھی وقت کراحت نہیں ہے آپ وہاں پر نوافل پڑھیں لیکن پرانے پاک کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں تو یوں اگر اپنے آپ کو ان چیزوں میں اگر ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت سی غفلت والے کاموں سے ہم بچ جائیں گے صحیح اور مدینے میں جا کر بھی آدمی اس طرح کی غفلت کا شکار ہو جائے یعنی یہاں پہ بھی رہتا ہوا آدمی یہ تمنا کرتا ہے اور وہاں پہنچ کر اگر غفلت میں پڑ جائے تو تو آ جائے یا پڑ جائے یا اس کا سارا وقت سوتے ہوئے میں ہی چلا جائے تو یہ خسارے والی بات ہے تو مدینہ مدینے میں رہیں ایسا کہ حضور کی یاد بھی رہے نبی کی ناتیں دن میں یادیں یادیں سوہن اس طریقے سے مدینے سوہن سبحان سوہن سبحان جانا تو ایسے جانا سرکار کی ہمارے فیضان چل مدینہ کا جو مدنی قافلہ تھا سید ابراہیم باپو کے ساتھ ہم گئے تھے حضری مدینہ کے لیے تو ہمارے ماشاءاللہ سفر حج میں ایک اس نگران ہے پانچ قرآن مجید ختم کی بائیس دن کا سفر تھا اور اس میں سے دو قرآن پاک ایسے تھے کہ جو مدینہ منورہ کے اندر ختم کیے اس کے بعد سے میں نے کئیوں کو دیکھا کہ ان کا معمول ہے جو آپ نے فرمایا کہ ایک قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں مدینے میں اس طرح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فضول باتوں میں بھی نہیں لگتے زیادہ تر وقت ذکر و درود میں اور یہاں ویسے بھی ہر نیکی پچاس ہزار نیکیوں کے جی مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی بلکہ م. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ دعا کریں میں نے سال صباب کے لیے آپ یہ دعا کر صحیح تو میں حیران رہ گیا کہ اس اللہ کے نیک بندے میں سید صاحب تھے ماشاء اللہ انہوں نے اکیس دن میں چودہ قرآن ختم کی جو معمول تھا واقعی کھانا کھایا تو بس جیسے کہ بالکل کھایا اور وہ کہا. صحیح. کہ ایک وقت کھایا دوسرے ٹائم کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے اور قرآن اس طریقے سے اور ٹائم تو ملتا ہے بالکل ہاں کر سکتا ہے تو بکثرت یعنی سونا بعض اوقات یعنی ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو یعنی اس کو شاید ہوٹل میں آنا ہی نہیں ملتا اللہ جانا تو ایسے ہی دو گھنٹہ دو گھنٹے کوئی آیا آرام کیا باقی کوئی اگر آرام بھی کرنا ہے تو وہیں کچھ گھنٹہ کر لیا بس ٹھیک ہے اللہ تو اس انداز سے اس طریقے سے ماشاء اللہ تو ہم صحیح فرمایا ایک اور ایک اور اسلام بھائی میں ان کو جانتا ہوں وہ درد پاک پر بڑی مشہور و معروف کتاب درخت شریف جی ماشاء اللہ اس کا پورا ختم روزانہ ایک مدینے میں کرتا ہے ایک ہیں وہ کسدہ شریف کا روزانہ ایک پڑھ وہ کرتے ہیں تو وہاں پر تو جتنا سرکار کی بارگاہ مسجد قبا شریف ہے جیسا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا شریف میں جاتے ہیں ہر ہفتے اور کبھی پیدل جاتے ہیں کبھی سواری پہ جاتے ہیں اور وہاں جانے والوں کو وہاں نماز پڑھنے والوں کو عمرے کی ثواب کی بشارتے ہیں کیا بات تو یہ اپنا وہاں عمرہ تو وہ عمرہ اور جو وہ کرتے ہیں پھر پوری اس کی ایک اپنی مشقت بھی ہے ظاہر صحیح کرنی ہے طواب کرنا ہے اور یہاں عمرہ آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ ثواب بیان فرمایا جائیے کبہ شریف جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب بھی اس پر امرے عمل پیرا رہے کہ یعنی پیدل جانا سواری پر جانا اور مسجد قوبہ شریف میں جا کے نماز پڑھنی اور شاخ پڑھتے ہیں آپ, آپ کو اللہ نے ہمت دیا آپ چاہیے دو چار مرتبہ جائیے آٹھ دن میں سبحاندھا, اور, دیں اور دو دو مرے دو کا سواد یہ بھی آپ حاضری شواب ہے جی آپ بڑے شوق و ذوق سے جاتے ہیں ماشاء اللہ جی اچھا یہ بات چلی مسجد قبا کی اور سرکار علیہ السلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور فرمایا کہ یہ بنیاد تخبے پر اس کی رکھی گئی قرآن پاک میں آئے تھے مسجد نبوی شریف کے کیا وبرکاتے خاص طور پر مسجد نبی شریف اللہ علیہ وسلم واقعی وہ مبارک مسجد ہے کہ جس میں مساجد کے اندر اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام شریف میں ایک لاکھ نے کیا ہے جی اور یہاں نماز پچاس ہزار کا سواب, اس کا سواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجد اقسہ بیت المقدس کے بارے میں بھی پچاس ہزار دیان جی فرمائے گئے ہیں عام طور پر ہماری آپ نمازیں ہیں محلے کی مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں صحیح تو گھر پہ آدمی نماز پڑھتا ہے ایک نماز ہے وہاں جائے پچیس نمازیں ہیں صحیح اور بطور خاص جامع مسجد ہے تو وہاں پانچ سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو پچاس ہزار نمازیں ہیں ملتا ملتا اب دو نفل پڑھ رہا ہے پچاس ہزار کا ثواب اس طریقے سے ایک نماز ہے تو پچاس ہزار کا ثواب اس پر تو یہ مسجد نبوی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی زمین آپ نے خریدنے کے لیے جی اور بتایا گیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی ہے جی اور انہوں نے بارغیر رسالت میں توحفت پیش کرنے کے لیے کہ آپ اس کو قبول فرمایا ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ و سلّم نے اس سے منع فرمایا اور کہا نہیں ان کو ان کی رقم دی جائے گی جی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رقم دی یہ مسجد وہ ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے مبارکاتوں سے وہ پتھر وغیرہ لے کر آئے اس کے Allah تعمیر میں باقاعدہ شرکت آپ نے کی Allah. اور کچھ اینٹیں آپ لے کر آ رہے تھے تو ایک صابی آگے آئے یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیے تو آپ نے فرمایا اور بہت ہیں وہ آپ لے کے آ جائیں Allah. اور بھی ہیں بہت وہاں پہ Allah. خود املن بھی یعنی تعمیر ایک تو ہے کہ اس میں مسجد کے لیے تعمیر کرنا مسجد کو خریدنا اس میں پیسہ لگانا یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو میں یہاں یہ بھی ایک ترغیب کے لیے عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کو ہمت طاقت ہے تو عمل بھی مسجد کی تعمیر میں یوں شرکت کرنی چاہیے چا چا مسجد کے لیے خادمین حضور تو ہوتے ہیں صفائی ستھرائی کے معاملات خادمین کرتے ہیں عموماً مساجد کے اندر لیکن ہمارا بھی کچھ مسجد پر حق بنتا ہے اگر ہم بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ کوئی مسجد کے اندر ہم کوئی کچرا دیکھ لیں کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو ہم آگے بڑھ کر اس کو خود اٹھا لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت ثواب ملے گا تو اس میں بھی میں نے کا تو ایسا ہوتا کہ آدمی کہ میں نے پیسہ لگا دیا اب نے اور صحابہ کرام علی مردوان میں سے اگر ہم اس طرح کی دیکھیں یعنی غریب صحابہ حضور کے پاس شکایت لے کر آ گئے یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب امیر بھی عبادت کر رہے ہیں اور ہم بھی عبادت کر رہے ہیں لیکن امیر صدقہ کر لیتے ہیں اب جب یہ مال کا صدقہ کر لیتے تو ہم تو وہ نہیں کر پاتے تو یہ اجر کے اندر ہم سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسی باتیں ارشاد فرماتا ہوں کچھ بتاتا ہوں اس پہ عمل کرو تم اکول ہو جاؤ گے برابر ہو جاؤ گے ان کا بھی سواو ہے تمہیں اس کا سواب مل جائے گا وہ ان کو پتہ چل گیا اور ان کو وہ چلے گئے عمل کرنے اب جب امیر صاحبہ نے دیکھا کہ یہ کون سی تصویر پڑھ رہے ہیں یہ کون سے وزائق پڑھ رہے ہیں تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ ایسا سب ان کو فرمایا گیا انہوں نے بھی وہ سیکھنے اور پڑھنا شروع کر دیا اب یہ پھر آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ بھی تسبیحات ہم سے سیکھ لی ہیں اور وہ تو وہ بھی پڑھنے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ اللہ کا فضل ہے جسے چائے تو اللہ یعنی اس بات سے ہمیں یہ درس اور سیکھنے کی بات یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی پیسے والا شخص ہے کوئی امیر ہے اللہ نے اس کو نوازا ہے بالکل یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے ذریعے سے وہ نیکیاں کماتا ہے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ املن جو نیکیاں کمائی جاتی ہیں اس سے اس کو اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس بات سے میں نے یہ کام بہت بڑا کام کر لیا ہے اور جو املن ہے نماز پڑھنے کا کام جو عملن ہے تلاوت کرنے کا کام جو عملن ہے کہ اس کے اندر آدمی نماز بھی پڑھے تلاوت بھی کر رہا ہے دیگر اور بھی کام ہے جس کے اندر خود اپنے جسم کی انرجی خرچ کرتا ہوا آدمی اور اور وہ آدمی انوالٹ ہوتا ہے وہ نہ چھوڑے اسی طرح وظائف ہیں اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں تو وہ بھی ساتھ رکھے تاکہ مال کا جو آپ کا صدقہ ہے وہ ایک الگ نیکی ہے اور یہ والی جو آپ نیکی کر رہے ہیں یہ ایک جاگانہ نیکی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہوگا اگر کوئی آدمی واقعی اور کئی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جو مالدار بھی بہت ہیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کرتے ہیں لیکن عمل کے طریقے سے روزہ رکھنے والے بھی ہیں تلاوت کرنے والے ماشا. بھی ہیں قرآن پڑھنے والے درود پڑھنے والے یہ معاملات بھی ان کے ماشاء ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں لے کر آئے آپ نے ماں رکھی اور وہاں اس کی تعمیرات آپ نے جو ہے وہ فرمائی اور حضور صلی اللہ و تعالیٰ علیہ ول وسلم نے اس مسجد یعنی چالیس نمازیں پڑھنے والے کو الگ بشارت فرمائی چالیس نمازیں جی جی اب ذرا غور کیجیے اس وقت آپ صلی اللّہ علیہ و نے چالیس کی فضیلت بیان فرمائی جی دیکھیں آج حاجی عموماً جاتے ہی آٹھ دن کے لیے जी जी اور یہ ایک ایسا شیڈول بنتا ہے کہ چالیس, چالیس نمازیں نماز ان کو وہاں پر جو ہے وہ مل جائے اور چالیس نمازیں پڑھتے ہیں اور جتنی میسر آ سکے زیادہ کوئی ہے تو زیادہ کم ہے تو کم تو یوں اس مسجد کی برکتیں اور فضیلتیں ہمیں حاصل رکھیں بات چلی مسجد کی عمل تعمیر کی تو ماشاء اللہ جب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یہ تعمیر ہو رہا تھا برسوں پہلے تو امیر السنت دامت برکات ملالیہ نے اپنے شہزادگان کے ساتھ خود املن اس مسجد کو بنانے کے اندر بھی آپ نے ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے ہاتھ سے کہ تعمیر فرمائی اس کی چنائی وغیرہ کی ترکیب ہے امیر اللہ سنت نے یہ کی تھی اللہ اکبر اور دوسرا یہ کہ مسجد نبی شریف والا صاحب صلاحت والسلام کی بات ہوئی تو مسجد نبی میں دو کالز بھی ہمارے پاس ہیں جی تو چلے کالز بھی لے لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ان کا بھی ہو ورنہ میں سوال کر لوں گا پہلے کال سنا دیں حد صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مسٹر صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں چالیس نمازیں نہ پڑھ سکے تو کیا اس سے اس کے حج یا عمرے میں کوئی فرق آئے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مدینہ مبرہ میں موت کی تمنا کرنا موت کی دعا کرنا کیسا ہے اللہ اللہ کیا سوال کیا ہے جی دوسرے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام سید افسلان ہے مفتی صاحب کی وارگاہ میں ایک سوال ہے کہ قربانی کا گوشت ملاز شریف کے لنگر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان جی حضر ایک تو آپ کے آپ نے جو موضوع فرمایا اس سے ریلیٹڈ کہ چالیس نمازوں کی آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فضیرت ہے اگر یہ پوری نہ پڑ سکے تو کیا دیکھیے چالیس نمازیں یہ حج یا عمرے کا کوئی رکن نہیں ہے اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر حج یا عمرے کا کوئی رکن رکھا ہی نہیں کیا صحیح تاکہ خالص جو آئے بارگاہ سالت میں حاضری کے لیے آئے صحیح تو یعنی ورنہ تو یہ ہوتا کہ ہر عمرے کا بھی کوئی رکن اگر وہاں ہوتا تو ٹھیک ہے عمرہ کمپلیٹ کرنے آ رہے ہیں صحیح بات یعنی عمرے کا رکن ہی کوئی وہاں نہیں نہ حج کا کوئی رکن ہے جو بھی جائے وہ خالصتاً اس نیت کے ساتھ جائے بارغیر رسالت میں کے لیے اصل اصول حاضری اس پاک در کی تو وہاں پہ حاضری دینے کے لیے جانا تو کوئی حرچ نہیں ہے اگر کسی کو موقع نہیں ملتا بعض ہیں دو چار دن رہتے ہیں ان کا شیڈیول ہی ایسا ہوتا ہے بعد آٹھ دن ہوتے ہیں بعد اس سے بھی زیادہ, زیادہ ہوتے, ہوتے ہیں تو بہتر ہے چالیس نمازیں ملیں گی تو فضیلت انشاءاللہ وہ ملے گی فضیلت پائیں گے اور اگر نہیں مل پائیں حج یا عمرے پہ کوئی فرق نہیں, نہیں پڑے گا سرکار علیہ کے شہر میں موت کی آرزو جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مر جائے اللہ اللہ اللہ کہ جو مدینہ کے اندر جس کو موت ملے گی اس کی میں شفات فرما سمحن سمحن اچھا شفاعت تو بہت وسیع ہے جی سب کے لیے شفاعتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن یہاں بطور خاص وہ خصوصی شفات کو جو مدینہ منورہ کے اندر جن, جن کی موت واقع, ہو واقع ہو اور ایک شاید ایک دوسری حدیث میں دونوں ہرمین شریف کی بیان کی گئی ہر میں مکہ کی بھی ہر میں مدینہ کی بھی یہاں جو جن کو انتقال ہوگا جو فوت ہوں گے تو ان کو امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن وہ اس حال میں ہوں گے کہ امن والے ہوں گے اس طرح ان کو اٹھا اٹھایا جائے گا تو مدینہ منورہ میں موت کی دعا کرنا یہ اچھی طلب ہے یہ اچھی دعا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ دعا مانگتے تھے اللہ عمر زکنی موتی فی بلد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ شہادت کی موت اتا فرما اور میرا میری یہ موت یہ تیرے پیارے حبیب کے شہر میں شہر میں ہو قربان جائیں ان کی دعا یعنی صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ دعا مانگتے ہیں اب اسلام اتنی ترقی کیا مزید شہر میں اتنی بہاریں ہیں شہادت کی موت وہ بھی مدینے کے اندر ہم مدینے میں ایسی کیفیت اب کہاں سے اور کیسے ہو صحیح. تو یہ کیسی ان کی یہ دعا قبول ہوئی ہے شہادت کی موت بھی ہے وہ بھی مسجد نبی, نبی شریف نماز کی حالت میں مسلح نبی اور مسلح نبی پر اور پھر اس طریقے سے جب اس دشمن نے آپ پر وار کیا بلکل. اور آپ آب اللہ تعالیٰ سخت جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے اور پھر اسی حالت میں زخموں میں ہی آپ کا آپ نے شہادت پائی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وہ جگہ جو روزۂ رسول میں یعنی قرب میں اس کمرے اس حجر مبارکہ کے اندر جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ جگہ بس ایک ہی اور جگہ ہے یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے لیے یہ مقرر فرمائیتی رکھی تھی پھر اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے حضرت عمر کو دے دی آپ کے بعد وہاں پہ کوئی تدفین کا سلسلہ نہیں ہوا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی وہاں پر جو ہے وہ بنے گا ماشاء اللہ تو یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور مدینہ منورہ میں موت کی دعا یہ اچھی طلب اور اچھی دعا ہے ویسے موت کی دعا بنا ہے یعنی عام طور پہ آدمی مصیبتوں سے پریشان ہو کر پریشانیوں میں آ کر مصیبتوں میں آ کر ان سے دعا مانگتا ہے کہ میں چلا ہی جاؤں بہت سے لوگ دعا مانگتے بیماری ہے کوئی مرض ہے ڈپریشن اس, اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان پریشانیوں کی وجہ سے موت مانگیں موت کا سوال کریں یہ, یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے دعا مانگنا مدینہ منورہ میں جو دعا مانگی جا رہی ہے اسی طرح آفیت کی موت کی دعا مانگی جائے یا شہادت کی موت کی دعا مانگی جائے تو یہ محمود دعائیں ہیں یہ अच्छा अच्छा دعائیں دعائیں اس میں وہ ممانت والی بات نہیں دنیاوی پریشانیوں سے پریشان ہو کر اب موت کی دعا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے اللہ کہ میرے لیے اگر یہ بہتر ہے تو مجھے یہ عطا یہ یہ یہ عطا فرما زندگی عطا فرما اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے جو ہے وہ اگلی منزلیں عطا فرما تو یوں تو دعا کے کلمات کہے جا سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ اس کی موت کی جو ہے وہ یوں طلب نہیں کرنی چاہیے صحیح فرمایا بڑے اچھے مدنی پھول ملے ہمیں تو آئیے ایک اسلام بھائی جو سوال تھا اس کا جواب لے کر سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے وہ سب قربانی کے گوشت اس سے میلاد شریف کی محفل کی جا سکتی جی ہاں بالکل قربانی کا گوشت آ, چونکہ پاک میں تین چیزیں اس کی بیان فرمائی گئی ہیں کہ اس کو کھاؤ اس کے ذریعے ثواب کماؤ اور اس کو ذخیرہ بنا لوگ شور اسلام میں تو تین دن اجازت تھی صحیح پھر اس کے بعد یہ منسوخ ہو گئے حکم اور پھر اجازت اس کی اطار پر مارشن اچھا، خود بھی کھائیں دوسروں کو تحفہ دے کر ثواب کمائے دوسروں کو غریبوں کو دیں یا امیروں کو دیں کسی کو بھی دیں گے ثواب کا کام ہے صحیح تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ذخیرہ بھی بنا سکتے ہیں صحیح. یعنی آگے کے لیے ذخیرہ بھی بنایا جا سکتا ہے اس کو رکھ بھی سکتے ہیں صح. اب چاہے وہ نیاز میں استعمال کر رہے ہیں میلاد میں استعمال صح. کر رہے ہیں محرم شریف کی نیاز کے اندر استعمال کرتے ہیں استعمال کرنا جائز ہے کوئی صح. ہر چیز میں نہیں ایک ہے ایک منٹ رہ گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل فلیٹس کے شیڈیول ایسے ہیں کہ بعض پہلے مکے چلے جاتے ہیں بعض باز... بعد میں مکے آتے ہیں پہلے مدینے جاتے ہیں اس میں کوئی حرجہ تو نہیں؟, نہیں ایسی کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور یہ پرانے بزرگوں نے اپنے اپنے ذوق اس میں بیان فرمائے کہ پہلے مکے جائیں مدینے جائیں بعد نے کہا حج فرض ہے تو پہلے مکے جائیں صحیح ہاں البتہ بعض کہتے ہیں کہ پہلے مدینے میں آئیں کہ یہاں گناہوں کی بخش سے اور پھر صحیح. حج کے لیے جائیں صحیح بات کہتے ہیں حج میں پاک صاف ہو جائیں پھر حاضری دے دیں تو ہاں البتہ یہ ہے کہ جو پہلے پیدل سفر ہوتے تھے یا آج کل بھی اگر کوئی ایسے سفر کے مدینے میں پہنچ چکا ہے اب یہاں حاضری چھوڑ کر پہلے مکے نہ جائے اس کو بےعد بھی شمار کیا گیا صحیح صحیح یعنی پہلے مدینے میں حاضری یعنی اس کے لیے جس کا قافلہ اب یہ مدینے پہنچ گیا ہے یا مدینے سے گزر کے اب جا رہا ہے تو اب یہاں حاضری دیے بغیر آگے نہ جائے باقی دونوں صورتیں چاہے اللہ حکبر ماشاء اللہ آج مدینے کی یادیں ہوئی مدینے کی باتیں ہوئی شفا کا تذکرہ ہوا سرکار علیہ السلام کے کے انور پر حاضری دینے کے فضائل بیان ہوئے مزید البی کی و اہمیت آپ نے الحمد للہ وہاں کی برکتوں کا تذکرہ ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار آمد. وہاں کی حاضری نصیب فرمائے سلسلے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ و وبارک